بولے ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تھہریں اور ہم انکھوں دیکھ لیں کہ اپنی ہم سے سچ فرمایا اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں